امیر المنی حضرت سید عرض المرتضیٰ کر اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا میرا اپنے دوستوں کو ایک سا خانے پر جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک لونڈی خرید کر آزاد کر دوں